اچھا آج کی اس شاندار اور انتہائی اہم علمی نشفت میں خوش آمدید آج کا یہ تفصیلی جائزہ ایک ایسے موضوع پر ہے جو ہماری تاریخ معیشت اور ہمارے عقائد کی جڑوں کو بے وقت چھوتا ہے جی بالکل یہ بہت ہی گہرا موضوع ہے جس پر آج ہم بات کرنے والے ہیں ہاں اور آج کا جو ہمارا ماخذ ہے وہ بہت زخیم اور فکر انگیز ہے تو ہمارا فوکس کریں تمام نکات پر کوئی جملہ باقی نہ رہ جائے یہ تحریر سید جہنزیب آبدی کے فکری مضامین کے مجموعے ہم فکری سے ہمراہی تک سے ماخوذ ہے اس مجموعے کی گیارہ جلدیں ہیں تو ایک یہ کوئی چھوٹی تحریر نہیں ہے بلکہ ایک بہت وسیع تحقیقی کام ہے اور ہمارا مشن آج یہی ہے کہ ہم اس مجموعے کے اس خاص مضمون کے ہر ایک پہلو کا اتنی بارک بینی سے جائزہ لیں کہ اس تحریر کا کوئی نظریہ ہم سے چھوٹ نہ جائے دلکل اور اس نشست میں ہم عالمی کرنسیوں کے عروج و زوال مالیاتی نظام پر مخصوص گروہوں کے اثرات اور الہامی مذاہب کے معاشی تصورات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے چلیں اسے تھوڑا کھول کر دیکھتے ہیں جی اور اس گفتگو کے باقاعدہ آغاز میں ہی نا ایک نہایت اہم بات واضح کرنا بہت ضروری سمجھتا ہوں ہاں وہ کیا وہ یہ کہ ہم جس ماخذ کا آج جائزہ لے رہے ہیں اس میں مصنف کی جانب سے کچھ مخصوص نظریاتی سیاسی اور تاریخی دعوے پیش کیے گئے ہیں مطلب خاص طور پر بائیں اور دائیں بازو کے نظریات اور کچھ مخصوص مذہبی گروہوں کے مالیاتی کردار پر بہت دو ٹوک آرا موجود ہیں صحیح تو ایک غیر جانبدار تفصیلی جائزے کے طور پر ہمارا مقصد کسی بھی فریق کی حمایت یا مخالفت کرنا بالکل نہیں ہے ہمارا کام صرف اور صرف مصنف کے دلائل کو مکمل غیر جانبداری کے ساتھ سامنے لانا ہے تاکہ اس پیچیدہ جال کو خود مصنف کی نظر سے سمجھا جا سکے یہ ایک بہت ضروری وضاحت تھی جو ہم نے کر دی تو اگر ہم سیدھے مضمون کے پہلے حصے کی طرف بڑھیں جو عالمی کرنسیوں کے ارتقا پر بات کرتا ہے تو واقعی حیرت ہوتی ہے کہ کیسے ایک اکیلی کرنسی پوری دنیا پر راج قائم کر لیتی ہے بالکل مطلب کاغذ کا ایک ٹکڑا یا دھات کا ایک سکا اور ہاں اور مصنف نے بات کا آغاز پندرہ سے سترویں صدی کی ہسپانوی کرنسی سے کیا ہے جسے ریئل یا اسپینش ڈالر کہا جاتا تھا یہ تاریخ کی پہلی عالمی کرنسی مانی جاتی ہے تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ اس سکے میں ایسا کیا خاص تھا Hmm. مصنف بتاتے ہیں کہ اس کی طاقت کا راز صرف اس کی خالص چاندی میں نہیں تھا بلکہ بلکہ اس کے پیچھے سپین کی بے پناہ نو آبادیاتی مادنیات بھی تھیٹلی exactly. مادنیات اور ان کی وہ زبردست بحری طاقت جس کے جہازوں نے اس سکے کو یورپ سے لے کر ایشیا کی بندرگاہوں تک قابل قبول بنا دیا لیکن خیر تاریخ کا پہیا کبھی ایک جگہ نہیں رکتا صحیح بات ہے جب ہسپانوی سلطنت کا زور ٹوٹا تو سترویں صدی میں یہ غلبہ ڈچ گیلڈر کے پاس چلا گیا اب یہاں ایک تکنیکی فرق سمجھنا ضروری ہے ڈچ کرنسی کی طاقت صرف جہازوں سے نہیں آئی تھی بلکہ اس کے پیچھے ایک ادارہ جاتی انقلاب تھا یعنی وہ جو بینک آف ایمسٹرڈیم کا قیام تھا ہاں بالکل مصنف نے اسی کا ذکر کیا ہے ڈچ تاجروں نے ایک ایسا نیٹورک بنایا جس نے پورے یورپ میں لین دین کو محفوظ کر دیا ये बिल्कुल ऐसा था जैसे आज के दौर में हम दुनिया भर में पैसे भेजने के लिए स्विफ़्ट का निज़ाम इस्तेमाल करते हैं और फिर उन्नीसवीं सदी तक आते आते बरतानवी पाउंड स्टर्लिंग ने आलमी तिजारत पर अपना पंजा गार्ड लिया था کیونکہ کہ برطانیہ میں سنتین انقلاب آ چکا تھا نا جی فیکٹریاں دن رات مال بنا رہی تھی اور برطانی بہریہ نے سمندروں پر قبضہ کر رکھا تھا لندن دنیا کا مالیاتی مرکز بن چکا تھا یہاں بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے کیونکہ جب مصنف بیسویں صدی پر آتے ہیں خاص طور پر دوسری جنگ عظیم کے بعد تو عالمی شطرنج کی بسات پلٹتی ہے اور امریکی ڈالر کا عروج شروع ہوتا ہے اور اس میں انیس سو کے برٹن وڈ معاہدے کا بہت کلیدی کردار ہے بالکل इस मुहदे ने डॉलर को सोने के साथ जोड़ दिया था यानी बाकी करोहताज हो गई और डॉलर सोने की रसीद बन गया लेकिन, उम, एक बहुत बड़ा मूड उन्नीस सौ इकहत्तर में आया जिसे निक्सन शॉक कहा जाता है डॉलर को सोने से अलग कर दिया और डॉलर एक फियाट करेंसी बन गया अब आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा इस फियाट के तस्वूर को वाजे कर दे ताकि बात की गहराई समझ में आए जरूर فیاڈ کا مطلب سیدھے الفاظ میں یہ ہے کہ اب اس کاغذ کے نوٹ کی پشت پر کسی بینک میں سونا نہیں پڑا تھا اس کی اپنی کوئی مادی حیثیت نہیں تھی یعنی اس کی قیمت صرف اس لیے تھی کیونکہ امریکی حکومت کا کہنا تھا کہ اس کی قیمت ہے ایگزیکٹلی exactly. یہ صرف حکومت کے اعتبار اور قانون پر کھڑا تھا اب یہاں مصنف ایک بڑا سوال اٹھاتے ہیں کہ جب سونے کی ضمانت ختم ہو گئی تو دنیا نے بغاوت کیوں نہیں کی ڈالر اسی وقت کیوں گر گیا ہاں یہ واقعی سوچنے کی بات ہے तो इसका क्या जवाब दिया मुसनिफ ने वो बताते हैं कि करंसी की ताकत सिर्फ धात में नहीं होती बलके उसके पीछे मालियाती इधारों का जाल तेल की तजारत का डॉलर में होना जिसे हम पेट्रो डॉलर कहते हैं और सबसे बढ़कर अमरीका की फौजी ताकत शामिल थी तो जब तक दुनिया को इस फौजी और माशी सुपर पावर पर भरोसा था कागज का वो टुकड़ा चलता रहा और मुसन्फ जवाल की वजुहत की बताते हैं ना بالکل مصنف کہتے ہیں کہ جب بڑی کرنسیاں حد سے زیادہ جنگی اخراجات اٹھاتی ہیں اور بغیر پیداوار کے نوٹ چھاپتی ہیں جس سے افراد زر پھیلتا ہے تو بڑی سے بڑی کرنسی زمین بوس ہو جاتی ہے mm. کرنسیوں کی اس پیچیدہ مشینری کو سمجھنے کے بعد مصنف کے مضمون کا رخ ایک ایسے تاریخی اور سنسیس پہلو کی طرف مڑتا ہے جو بتاتا ہے کہ اس پوری عالمی مالیاتی شطرنج کو درحقیقت چلا کون رہا تھا جی اور یہاں مصنف یہودیوں کے تاریخی اور مالیاتی کردار پر تفصیلی بات کرتے ہیں انہوں نے اپنے تجزیے کو تین بڑے ادوار میں بانٹا ہے قدیم قرون وسطیٰ اور جدید دور اگر ہم قدیم دور کی بات کریں تو ابتدائی بارٹر سسٹم میں تو ان کا کوئی خاص کردار نہیں تھا لیکن مصنف کے مطابق بابل کی اسیری کے دوران یہودی تاجروں نے حساب کتاب میں مہارت حاصل کر لی تھی ہاں اور انہوں نے دولت کو صرف جمع کرنے کی بجائے اسے منظم طریقے سے استعمال کرنا سیکھ لیا تھا لیکن سب سے فیصلہ کن موڑ وہ آتا ہے جسے ہم قرون وسطہ کہتے ہیں جب یورپ پر مسیحیت کا غلبہ تھا اور سود یا ربا کو مکمل حرام قرار دے دیا گیا تھا بالکل اب اگر ہم اسے عملی نقطہ نظر سے دیکھیں تو اس مذہبی پابندی نے یورپی معاشرے میں ایک بڑا معاشی خلا پیدا کر دیا بادشاہوں کو جنگے لڑنے اور ریاست چلانے کے لیے قرض تو چاہیے تھا نا تو چونکہ یہودی تاجروں پر کلیسا کی پابندی لاگو نہیں ہوتی تھی اس لیے وہ اس خلا میں داخل ہو گئے صحیح انہوں نے یورپ کی مالیاتی رگوں میں قرض کا خون دوڑانا شروع کیا اور پھر وہ بادشاہوں کے خزانچی اور سب سے طاقتور افراد بن گئے یہ تو قرون وسطیٰ کی بات تھی जब हम नो आबादियाती दौर में आते हैं तो मुसन्फ़ एक और दिलचस्प अतला इस्तेमाल करते हैं मरानो हम्म मरानो ये वो ताजर थे जिन्होंने मजहबी जबर से बचने के लिए जाहरी तौर पर ईसाइत कबूल कर ली थी लेकिन दरपर्दा उनका खानदानी तजारती नेटवर्क पूरी दुनिया में फैल रहा था और ये जानकर हैरत होती है कि मुसन्फ दावा करते हैं कि डच और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनियों की माली पुष्त पनाही में भी इन मरानो ताजरों का हाथ था बिल्कुल ऐसा ही था जैसे आजकल शैल कंपनियाँ होती हैं बजाहिर कुछ और लेकिन कंट्रोल किसी और के पास اگر ہم اسے بڑی تصویر سے جوڑ کر دیکھیں تو مصنف کا تجزیہ بتاتا ہے کہ اٹھارویں اور انیسویں صدی تک یہ تاجر ایک منظم عالمی طاقت بن چکے تھے اور روتھ شائلڈ خاندان کا ذکر بھی یہی آتا ہے نا جس نے پورے یورپ میں کرزوں کا جال بچھا دیا تھا جی اور مصنف کا سب سے بڑا دعویٰ یہ ہے کہ فیڈرل ریزرو، وال سٹریٹ، آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک جیسے جدید ادارے بھی اسی قدیم مالیاتی فلسفے اور سودی نظام کی پیداوار ہیں واقعی یہ ایک آنکھیں کھول دینے والا تجزیہ ہے تو ان کھاتوں اور اداروں کے سفر کے بعد مصنف گفتگو کا رخ الاحیاتی کشمکش کی طرف موڑ دیتے ہیں یہ اس مضمون کا تیسرا حصہ ہے جی جہاں مذہب اور دولت کے ٹکراؤ پر بات ہوتی ہے ہاں اور وہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ مادی غلبے اور الہی ہدایت کے درمیان ہمیشہ سے جنگ جاری ہے مصنف نے تلمودی تعلیمات کا حوالہ دیا ہے کہ غیر یہودیوں سے سود لینے کی اجازت نے ایک طبقاتی نظام کھڑا کر دیا یہ بہت اہم فکری نکتہ ہے وہ بتاتے ہیں کہ انبیاء نے ہمیشہ اس سرمایہ دارانہ ذہنیت اور استحصال کے خلاف جد و جہد کی ہے جیسے حضرت موسا علیہ السلام کی قوم کا سونے کے بچڑے کو معبود بنا لینا مطلب جو سونا کل تک فرعون کے پاس ان کی غلامی کی علامت تھا آزادی کے بعد وہ اسی سونے کی پوجا کرنے لگے کتنی گہری بات ہے اور اس کے مقابلے میں حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی سلطنتیں بے پناہ وسیع تھیں لیکن ان کی بنیاد عدل پر تھی نہ کہ سود پر اور اسی سلسلے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وہ واقعہ پڑھ کر انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جب انہوں نے ہیکل سلیمانی یعنی مابد میں سرافوں اور سوداگروں کی میزیں الٹ دی تھیں ہاں کیونکہ وہ وہاں بیٹھ کر سود اور منافع خوری کر رہے تھے اور مصنف اسے ایک سوچی سمجھی بغاوت قرار دیتے ہیں جس کے وجہ سے ان سوداگروں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مسلوب کرنے کی سازش کی یعنی یہ جنگ مذہب کی نہیں سرمایہ کی تھی بالکل اور یہیں پر مصنف قرآن مجید کی آیات کا حوالہ بھی لاتے ہیں کہ کس طرح کچھ لوگوں نے اللہ کی آیات کو تھوڑی سی مادی قیمت پر بیچ دیا قرآن کے الفاظ ہیں یشترون اب آیات اللہ سمن کلیلہ hmm. اور پھر مصنف اس بحث کو مدینہ کی پہلی اسلامی ریاست سے جوڑتے ہیں جس نے زکوٰۃ اور صدقات کے ذریعے اس سودی ذہنیت کو چیلنج کیا لیکن دکھ کی بات یہ ہے کہ بعد کے مسلم معاشرے بھی رفتہ رفتہ ملوکیت اور خزانہ اندوزی کا شکار ہو گئے تو اس سب کا مطلب کیا ہے یہاں انسان رک کر سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ مصنف کے نزدیک اس عالمی سرمایہ دارانہ جال کا آخر حل کیا ہے کیونکہ زیادہ تر مذاہب موجودہ نظام سے سمجھوتا کر چکے ہیں اور یہی چوتھے حصے میں مصنف اپنا حتمی نظریہ پیش کرتے ہیں ان کے دلائل کے مطابق اس کا واحد متبادل صرف اور صرف مکتب اہل بیت میں موجود ہے اور اس کی وجہ مصنف نے یہ بتائی ہے کہ یہ مکتب معیشت سیاست اور روحانیت کو ولایت الہی کے محور پر جمع کرتا ہے جی اس نظام میں عزت کی بنیاد بینک بیلنس نہیں تکوا ہے انسان سرمایہ کا غلام نہیں بلکہ زمین پر خدا کا با اختیار خلیفہ ہے اور سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ مصنف نے صرف نظریاتی باتیں نہیں کی عملی نمونے بھی پیش کیے ہیں جیسے امام علی علیہ السلام کا خطبہ شخصیہ جس میں معاشی کرپشن پر گرفت کی گئی ہے اور امام حسن علیہ السلام کا سلح نامہ اور امام حسین علیہ السلام کا قیام مصنف انہیں صرف سیاسی لڑائیاں نہیں معاشی ظلم کے خلاف احتجاج مانتے ہیں ساتھ ہی امام جعفر صادق علیہ السلام کا وہ کردار جہاں انہوں نے تجارت کو اخلاقی ضابطوں کے کی تابع کیا اور پھر مضمون کا اختتام ایک پر امید حتمی عالمی نظام پر ہوتا ہے ہاں امام مہدی علیہ السلام کی موودہ حکومت مصنف نقشہ کھینچتے ہیں کہ زمین اپنے خزانے اگل دے گی لیکن وہ بینکروں کے تجوریوں میں نہیں جائیں گے بلکہ مکمل معاشی عدل قائم ہوگا یعنی طبقاتی تقسیم اور استحصال ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا واقعی یہ ایک بہت طویل گہرا اور انسان کو جھنجوڑ دینے والا سفر تھا ہم نے ہسپانی ریال سے لے کر ڈالر تک اور بابل کے تاجروں سے لے کر وائل سٹریٹ تک کا سفر طے کیا اور سونے کے بچڑے سے لے کر مکتب اہل بیت کے معاشی عدل تک کے تصورات کو بھی تفصیلن سمجھا بالکل اور ہم نے پوری کوشش کی ہے کہ سید جہان زیب کے اس مضمون کا ہر پہلو سمیٹا جائے اور کوئی بھی نقطہ رہ نہ جائے اس نشست کو سننے کے بعد نا انسان کا زاویہ ہی بدل جاتا ہے جی اب جب انسان بٹوے میں رکھی کرنسی یا موبائل کی بینکنگ ایپ کو دیکھتا ہے تو یہ صرف آداد و شمار نہیں لگتے ان کے پیچھے صدیوں پرانی نظریاتی اور تاریخی کشمکش صاف دکھائی دیتی ہے ہاں وہ تاریخ آج بھی ہمارے بٹوے کے اندر موجود ہے اور اسی گہری گفتگو کے اختتام پر سننے والوں کے لیے ایک نیا سوال چھوڑے جاتے ہیں کہ اگر سونے چاندی اور کاغذ کے نوٹوں نے पूरी दुनिया को एक मालियाती इजारादारी में जकड़ लिया तो मुस्तबिल की डिजिटल करेंसियों यानी क्रिप्टो करेंसीज़ या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर मबनी निज़ाम का क्या होगा क्या वो इस सदियों पुरानी इजारादारी को तोड़ेंगे या फिर ये भी उसी पुराने शिकारी जाल की एक नई और ज्यादा ताक़तवर शक्ल साबित होंगे उम्... ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब ढूँढना हम सब की ज़िम्मेदारी है और शायद आने वाला वक्त ही इसका हतमी फैसला करे इस तफसीली जायजे में हमारे साथ रहने का बहुत शुक्रिया